تعداد کم ہے جی چھٹیاں ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب بھی چھٹی تھی چھٹی آپ لوگوں نے کی تھی مریضوں نے کی مریضوں نے مریض ایسے مشہور تھا لکھنے میں کیا <zVattah> نعم, تم کے خیال تک تو آج کی اپائنٹمنٹ نہیں تھیں درست پڑھتے اللہ الحمد اللہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو فرمانے کی اپنے کو درست کر لے ساری چیزیں اب انسان ساری چیزوں کو درست کرنے کی فکر میں لگتا ہے اپنے کو درست چیزوں کو درست کرنے میں اس کو توڑتا ہے اپنے درستگی کو گڑبڑ کر کے چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ الگ کی ناراضگی کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی حالات کو ہم درست کریں گے حالات کو اللہ درست کرے گا حالات کو اللہ درست کرے گا, درست کرے گا صبح ہماری فضال سرکار کی تعلیم ہوتی ہے نا اور اس میں آج صبح جو تعلیم تھی اس میں واقعات بڑے زبردست آئے کہ ایک بزرگ تھے ان کے گھٹنے میں تکلیف ہو گئی اور گھٹنے سے خون جاری ہو گیا ہی نہیں سج تم نے کسی بزرگ سے دوسرے بزرگ سے جا کر درخواست کی کہ میں لیے دعا کریں زخم میں گھٹنے کا ہو اس کا خون ختم نہیں ہوتا میں کیا کروں تم نے کہا کہلاقے میں پانی کی قلت ہو وہاں لوگوں کے لیے پانی کا کنواں کھود دو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت کنویں پانی نکل آئے گا آپ کے گھٹنے کا پانی خون نکلنا بند ہو جائے گا اس نے میسج کیا اللہ نے بزرگ کا دوسرے جمعے کو ایک عورت آئی پرچہ لے کر اور پچھلے جمعے میں جو آپ دعا کر رہے تھے میں اس میں شامل تھی اور میں نے جا کر خواب میں دیکھا کہ یہ جو بیمار ہیں یہ لوگوں پر پانی کی آ, کریں سہولت کریں تو ان نے اپنے دروازے کے سامنے اور پانی ٹھڑا کرنے کے برف ڈالنے کا بندوبست کیا زخم کو ٹھیک کر دیا چہرے کے داغ ٹھیک ہو گئے <coughs> صدقے کے بارے میں بہت عجیب عجیب واقعات نے واقع لکھا ہوا ہے اس علیہ السام سے لوگوں نے شکایت کی کہ دوبی جو ہے یہ بہت تنگ کرتا ہے کپڑے خراب کر دیتا ہے پکڑ پڑتا نہیں ہے اور بڑا نقصان میں پہنچا رہا ہے تو ہم نے فرمایا کہ اس کو آج شام دسے گا اور مر جائے گا لوگ بڑے خوش تک جان چھوٹ جائے گی ہو گیا کپڑے دھو کر خوش کر کے صحیح اپنے گٹڑ بنا کر لے کر آ گیا لوگوں نے کہا کہ وہ تو واپس آ گیا اس کو کوئی سامنے کیسے کہ گٹڑ کھولے اپنا گٹڑ کھولا اس میں شام بیٹھا ہوا تھا ڈسا ان سے کہا میں کیا کرتا اس کو ڈر رہا تھا لیکن اس نے موں، میرے منہ میں صدقے کی لگام ڈال تھی ایسے ہی ہے دیکھو مجموعی ہے صدقے اور دوسرا ہمارے ایک بچہ تھا جو کہ زخ پر چڑھ کر چڑیوں کے گھونس سے بچے نکالتا تھا انہوں نے بڑی فریاد کیا لگ چڑیوں کو بتایا گا کہ چڑے گا تک جائے گا یہ اوپر چڑا چڑیوں کو بچے تارنے کے لیے ابھی یاد رخ پسا کے نیچے آدمی نے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے اللہ کے نام پر روٹی دستوں میری چادر میں روٹی پڑی ہوئی اسے اٹھا کر روٹی کھا لی چڑھا وہ بچے تار کرنی چاہیے صحیح صاحب آگے بن گئے کرنا میں کرنا یاد اللہ کی ہم کرتے ہیں کرتا اللہ اللہ کے زور مانگنا دعا کرنا گڑگڑانا اور ہمارے سالیہ کے وزیر مدد حاصل کرنا وسیلے سے صدقہ کے وسیلے سے نافل کے وسیلے سے ذکر تصویر کے وسیلے سے طلاح کے قرآن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے اللہ اپنے سوارنے کا حکم کیا ہوا ہے حالات کائنات کو دنیا کا سوارنا جو ہے بہت اللہ کا اپنے اللہ تعالی کے اپنے ہاتھ میں ہے میں خور گیا میں درست ہو گیا سب چیزوں کو اللہ درست کر دے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا نہیں ہوں اپنے کو درست کرتا نہیں ہوں اور چیزوں کو درست کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں تو کہاں بھی ہوتی ہیں؟ اس لیے تو, تو, تو جب مصیبت مشکل آئے تو زندگی میں دیکھیں اور دیکھیں کوئی گناہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کا کو اسی لیے اختیار کرے ترق کر دے اس دیا تو یہ ایسا عمل جو نہیں کر رہے ہم اس کا کرنے کریں اس کا وسیلہ اختیار کریں دیکھیں کہ اللہ تبارک کیسے ایسا نہیں فرمات کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کعن من الصدین صفی بت نہیں راجاؤں گی واسوم اگر وہ تصویر پڑھنے والا نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا رہا تھا بشی کے پیٹ کسی سے کس چیز نکالا پکارا اللہ, حضور پکارا، لا الہی اللہ انتا، نہیں کوئی معبود یا اللہ سہایتا سبانا کا تو بہت پاک ہے ظالم میں, میں تو ہوا ظالم سے تصویر کی برکت کی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے سمندر کے اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں دو اندھیروں سے اللہ نے یاد چلائی وہ بار لوگ کہتے تین ایک بڑی مچھلی نے کھائے ہوئے تھے دوسری بڑی مچھلی کے پیٹ میں پانی کے اندھیر ایک صابی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کفار کی قید میں ہو گئے اور نے حضور صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا, بیٹا، کافروں کی قید میں ہے ان میں چمڑے کے قسمے سے اس کے ہاتھ باندھ ہی ہوئے ہمارے کہ لکت جاگ سورکم عزیز الرحیح حریفم حسب اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ علیہ یہ پڑھتے رہے پڑتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے کھلے ہوئے ہیں بس اٹھائے تو کفار سارے سوئے ہوئے تھے ان کی گئیاں بکریاں کڑی تھیں گایاں بکری بھی آگے کی کیونکہ ہر بھی کافی جنگ ہو رہی ہو اور کا مال کا ہوتا ہے میں ہم نے لے لیے گا بکری آگے کی وہ چلے چلے وہ جب اٹھے تو آدمی اتنا دیکھ چا چکا سکے سب تو پکڑی نہیں سکے اور صحیح سالم آ کر والدین سے ملے ساتھ اللہ نے مال ہال کے بھائی جان مسئلے کو اللہ نے حل کیا دعا کے بارے میں ہاں ہاں؟ بار بار مانگے مایوس نہ ہو جلد بازی نہ کرے اللہ سے مانگتا جائے مانگتا جائے مانگتا جائے ہاں؟ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا دعا بتا دے خود میں بڑی اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا بڑا سواب ہے ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ کام ہو, کام دعا پر کام ہونا جو ہے وہ مانگتے ہو یا دعا پر سوا مانگتے ہو؟ تو کوئی آدمی کہ میرا کام ہو جائے اور ایک آدمی کہ یار لا بس اس پر پرابا میں تو وہ مانگتا ہوں وہ مجھے ملے شاید رحمۃ اللہ علیہ شاہ وزیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان کے بزرگ ہیں دعائیں مانگتے کرے تو بڑے الگ تعلق والے بندوں کو الہام ہوا کہ مانگو کیا مانگتے کیا ضرورت ہے تو مانگے یارلا کوئی ضرورت نہیں تو جو دعا لاؤ تو جو میں آپ کا دعا کا جواب جو جو مسئلہ ہوئی تو الحمد للہ مجھے اللہ کا احسان ہوا نا, نا ہوئے تو جو دعا پر جو سواب مل رہا ہے اللہ کا خود واقف ہو رہا ہے وہ تو دیکھو تو بڑی چیز ذکر میں ذکر کی جو قسم دعا ہے نا ذکر کا جو اصلی اصول اور راز ہے وہ دھیان لائیے تو آئی ان کو صحیح طریقے سے دعا کر رہا ہو تو پوری دیر اللہ کے دھیان میں ڈوبے ہوتا ہے تو ذکر کے تو اب ذکر کے جو اہم وہ ہیں اشیاء ہیں اس میں یہ ہے جب آدمی ذکر کر رہا ہو تو اس کو محسوس کر رہا ہو کہ میں کلواج مبارک اللہ کے حضول بول رہا ہوں اور اللہ مبارک وعالیٰ سن رہا ہے اور یہ کہ مفتا ہے کسی آدمی دلی کام میں وہ آدمی اعتکاف میں ہو،, ہو آدمی حج میں ہو عمرہ میں ہو آدمی طبی جماعت میں, تو اس میں ایک خاص وقت آدمی کافی لمبی دعا کے لیے مقرر کیا تھا آدھا گھنٹہ پندرہ گھنٹہ میں سب سے دعا مانگ حاصل کی جو دعا ہے حضور کی یہ اول وقت میں زور اثر کی نماز پڑھی گئی ہے زور کی نماز کٹھی پڑی گئی تو ان کی جو تحریر کرتے ہیں کہ زور کی نماز آخری وقت میں پڑی گئی نماز پہلے وقت میں پڑی گئی اس کو بھی اگر آپ دکھائیں تو آج کل بس لیول کے وقت ختم ہوتا ہے جی سواتین چار سال میں پینتیس چار پینتیس اور پانچ پینتیس دو گھنٹے ہو گئے ڈھائی گھنٹے مگر وہ کسان تک ہے تو یہ گویا کم از کم ڈھائی گھنٹے دعا آپ کی ہے گرمی اگر آؤ تو ساڑھے تین چار گھنٹے کی جن لوگوں کے بس میں آسانی ہو تو ان کے لیے حکمران ہے کہ زور اثر مسجد نمبرا میں امام کے ساتھ پڑھیں عام طور ہم ساتھی امپر وہاں پڑھنے کا مشورہ نہیں دیتے کیوں کہ کے سعودی حکومت کا امام ہوتا ہے مقیم اور پڑتا ہے چار دو ریکا تو لیا نماز سفر کا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تک جانا آنا آدمی کو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ آدمی گم ہو جاتا ہے بال بچے گم ہو جاتے ہیں عورتیں بتر ہو جاتے ہیں تو نظر یہ ہے کہ آدمی بچے نمبر نماز پڑھے دو اور اثر کی اکٹھی جماعت کے ساتھ پھر جائے تو امام مقوف کے لیے چلے جب الرحم کی طرف اور امام جو ہے وہاں پر وقوف کرے جہاں حضرت نے کیا ہے اور باقی لوگ جو ہے تو نیچے کھڑے ہوں جائے تو ایک خطبہ فرمایا ہے وہ, خطبہ ہے وہ تو آپ کا, کا, کا طریقہ کار ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے کا تھا تو زیادہ لگ گیا کیونکہ مجموعے کو بات پہنچانی ہوتی تھی اور یہ تھا آپ کا کہ ایک سوا لاکھ لوگ کھڑے تھے اور ان کو آواز آ رہی تھی اور اس کے بعد آج کی اس بات کا جو بنیادی بات کی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو میں سے سارے ہاتھ سوار جائیں گے نہیں ہم کو کوئی قید کہتے ہیں معاشرے میں خرابی ہے لوگوں میں خرابی ہے سیاسیوں میں خرابی ہے حکومت میں خرابی ہے جس میں خرابی ہے اس کو تو میں جو خرابی ہے اس کو تو میں خود دور کر سکتا ہوں تو اس کو کیوں میں دور نہ کروں اپنی خرابی کو دور کروں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت مجھ پر آئے اور اللہ کی رحمت آئی کسی کا مسئلہ حل ہوا نہ ہوا میرا تو حلو ہوگا نہیں اور آدمی سب کی طرف سے استغفار کرے سب کی طرف سے معافی مانگے اللہ جب کرائے تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے کہ یہ اور کا بھی حملہ کر لیتے ہیں کریں گے مسئلہ کریں گے ہمارے محلے میں ڈاکہ ہو گیا نا یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی کے اندر ڈاکہ ہو گیا آدمی آگے انہوں نے فائر کر دیا صاحب کو گوری گئی مجھے بڑا سیاد تھا اس محلے میں تو میں ہر رات باقاعدہ حیدر کرسی پڑھتا ہوں سی کے بارے میں یہ کہ وہ گھر نہیں ملتا سات والے میں کہا کوٹر میں کسی بیڑے بیٹے کو رکھا تھا بیلے بیلے کو رکھا تھا تو کچھ کام وغیرہ بھی کراتا تھا کام کے معافے جھگڑا تھا وہی لڑکا آیا تھا مضبوط بیٹ کے کے ہو بیٹھ لے کر گولی لیکن یہ کہ بہت موت سے بچ گئی اور لڑکا دیوار چھلانگ لگا کر بھاگ رہا تھا اس کا شناختی کارڈ پیڑ گیا گھر پہنچا نہیں تھا کہ پیچھے سے پولیس والے پہنچے سارا پتا ٹھیک تھا میرے کی برکات میں ہوتا ہے دعخواستوں حق کے با ہوں باتل باطل شراب یہ یا مجھے حق حق کر کے دکھا اور اسے بچنے کی توفیق قطع فرما اور باطل کو باطل کر کے دکھا اس سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہو تو آسانی ہوتی ہے حق کو پہچاننا اس کو پہچان رہا تباہ کر رہا باطل کو پہچاننا اس سے تو یہی تو روی مارفت ہے نہیں اسے دو باتیں بات حاصل ہوگا حق کا معلوم ہو جانا اس کے تباہ تو کی توفیق ہو جانا باطل کا معلوم ہے اس سے بچنے کی توفیق ہو جانا کوئی بات پوچھیں آپ کے سر فکر کریں گے اچھا نماز نہیں کرنا چاہیے سر جی پیار محبت اس میں اس طرح ہے نا کہ اس کے پاس ایک دو آدمی بیٹھ کر آپس میں نماز کی برکتوں کا تذکرہ کیا کریں ٹھیک ہے اس کو سمجھیں کہ اس کو نہیں سنا رہے آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ سنتا جائے سنتا جائے تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توسیع دے جائے اور ہم اسے کہیں کٹو نماز پڑھو تو جواب نہ کام کرو نماز کو چاہیے چلے آدمی کو شیتان گرم کر دیتا ہے کہ جن کی بات کرنے کے بارے میں فرمائے گا کہ وہ دو علاق سے بیج رب کا بلا اللہ کے رستے کی طرف میرے حکمت بڑی اخراط طریقے سے اور موجودہ اور میٹھے بول بول کر میٹھے بول بول کر اور اچھے طریقے سے حکمت کر تاکہ اس کو سن لے اس کو برداشت کر لیں اور اس عمل کر لیں تو اس سے کر اللہ کرتا ہے اس کو توفی میں جاتی ہے زختی ہو گئی تو اس کا نفس شیطان ابھر جاتا ہے شیطان کے نفس کو بار دیتا ہے اور مسئلہ میں آ کر اس پر بات اثر نہیں کرتی دوسرا یہ کہ ہم کسی کے چوکیدار دھر ہوگا تو ہے نہیں تو بات یہ کہنے کی ہے بات پہنچانا سمجھانا ہی ہے. اور کوئی بات بار بار سامنے لائی مختلف سردیوں سے تو اللہ تبارک طرح فضل سراتا ہے آدمی کو توفیق ہو جاتی ایک عورت نے شکایت کی کہ میرا خاند رات کو آ کر شراب پیتا ہے اور شراب پیتے وقت کہا کرتا ہے کہ اللہ غفور پور رہی ہے بزرگوں سے پوچھنے ہے تو جی جبار بھی ہے کہ تو تو تو چند توجہ نہیں سو کرنے لگا تو جبار کہار کہار کہ جبار کا ہار کا یہ مانا ہے تو کرتے کرتے اللہ نے کیا کچھ توفیق ہو گئی تو بتائے تو اب جو دوسری پر روایت ہے کہ جس گھر میں نمازی بے نمازی ہو تو اس کی نوسط چالیس گھروں تک ہو جاتی ہے یا تصویر ہو تو تصویروں اور رحمت کے فیصلے نہیں آتے ہیں اگر اس کے نافظ کرنے والا فرشتوں کا ایک شیک پر, تو پر تو ایک شکر دوسری شیک لگتی ہے نا تو پہلے منفی کر دیتی اس کو فائدہ نہیں ہوتا اور جو نمازی کا اثر جو ہے دوسرے گاؤں تک جانا جانا پہران چھوڑ دیے بین بازی کی برکت آئی ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہے کوئی بھی کسی کو نیا کمل کے لیے تیار کر لیں کسی کی کہنے سے کسی کو اپنی زیادہ فکر کرنی چاہیے کو فائدہ آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو ہمارا کیا فائدہ ہوا مطلب ایک دوسرے کو دوسرے کو بھی کہنا چاہیے خود بھی کرنا چاہیے دوسرے کو کہنا بھی توجہ تو ایسا دوسرے کے پیچھے پڑ جائے آدمی کے ساتھ اپنے عمل لے جائیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ اپنا فائدہ دوسرے کے فائدے سے مقدم مقدمہ چالے بات بری بات نہیں ہے بری بات یہ کہ دیتا ہے خود نہیں کرتا ہے ترغیب کرنا چاہیے یہ نہیں ہے خود نہیں کرتا ٹھیک ہے ترغیب دیتا ہے تو خود نہیں کرتا خود بھی کرنا چاہیے خود نہیں کرتا پیکنے کی تو کر رہا ہے تہذیب دینے کی ٹھیک ہے نا یہ <تصفح> جو قلب کا عمل جو ہے نا وہ تو وہ کیا کہتے ہیں کالب کا عمل ہے کلب کالب عمل ہے کالب کا عمل جو ہے وہ محدود ہے آنکھ دیکھتی ہے لیکن محدود ہے کام سنتا ہے محدود ہے باقی سارے بدن کے جو امال ہیں اسے جو کچھ ध्यान ہے کل جوان کو لیتا ہے ٹھیک ہے نا اور دھیان غیر محدود ہے تو اس لیے جو کل میں اللہ نا کل میں اللہ پاک سما ہے وہ متری کے تک یہی بات ہو اور وہ پوچھ بھی رہے ہم سے جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کل میں اللہ پاک سما ہے تو یہ وہی دھیان اس کے ورا لڑا ہونے کا اور عاطے میں نہ ہونے کا جو دھیان ہے تو یہ وہی سمانا کا ہے. اور کے ساتھ کہ ہے. نہیں ہو سکتا احاطا نہیں کر سکتے اور احت کرتا ہے کر اس کی کیونکہ لفسات کو چل رہا کیسا دیدار ہو جانا تو سارا آتے میں آ جائے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نظر کے آتے میں آ جاتے کتنا سورج ہے تو دیدار کے لوگ یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کا آدمی کے آتے میں آ جائے تو محدود نہیں ہے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو سلسلے میں آدمی سیکھتا ہے نا تو یہ سیکھتا ہے آدمی سوبت فیضے سوبت سے سیکھتا ہے فضے سوبت سے سیکھتا ہے تو زیادہ یہ ذرا اس کے مقابلے میں آسان بھی ہے اور اس کے مقابلے میں فائدہ دلانے والا بھی ہے اس طرح سانی مطلعہ لکھا ہوا ہے کہ علم بغیر سو کے کام نہیں کرتا ہے سو بغیر علم کے کام کرتی ہے سو بغیر علم کے یہ کافی ہو جاتی ہے اور علم آسر کی آدمی سو بتائی ہو تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے سیزنے. کرنے کے دوران تو آدمی معلومات کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور جہاں آدمی اسلحہ کی طلب لے کر آتا ہے اس وہاں سے معلومات جمع کرنے کی نیت ہوتی ہے اللہ وہاں بھی نیت ہوتی ہے اپنی اصلاح کے لئے فاصلے کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہوگا اور نمونی طور پر وہاں معلومات کا ہی مکمل کیا جاتا جو نیت کر کے آپ جائیں گے اس نیت کے بقدر رات کو ملے گا اصلاح کی نیت کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا یہ دور دو دراز سے دم کے لیے آتے ہیں نا تو مجھے پوری تسلی ہوتی ہے کہ ان کا کام ہو جائے گا اس وجہ سے کتنی طلب جا کر آدمی ہے سفر کر کے اتنا اعتقاد ہے اس کو وہ وسیل ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا اعتقاد ہے اعتقاد تو یہ ہے اللہ کا کلام پڑھ لے گا یا اس کا اللہ لوگوں کو تو لہٰذا اس میں کام تسلی ہوتی ہے کہ ان کا ہو جائے گا ایسے کوئی سلاح کی نہیں اس سے آیا تو اللہ تعالیٰ نا کہ ایک بزرگ کی زیارت کے لیے تین آدمی گئے کئی بس میں رکھوں تین آدمی گئے تو ان میں سے راستے میں اکٹھے ہو گئے وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک نے گا کے ایسے پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم تو یہی ہماری مجبوریوں تھی ہمارے کام تھے اس کے دعا کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہمارا ہمارے اللہ ہمارے مسئلہ فرمائے دعا فرمائی کے مسئلے ہو گئے پھر دوسرے آدمی سے کہا کہ آپ کس لیے آئے تھے کہا کہ بس سنا تھا کہ آپ اللہ والے ہم آپ کی زیارت زیر آئے تاکہ آپ کی زیارت کرے اللہ ہو رہا ہوں آپ سے کچھ سیکھیں کچھ ہدایت اور فائدہ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کل تو جو ہے تو یہ بات کھائے گا کہ قدم یادہ لا رکواتے الا رکواتے کو لے لیا کہ میرا یہ قدم یہ ساری ہو اللہ کی قدم پر ہے اور تیسرے آدمی سے کہا کہ اعتراض کی نیت سے اور امتحان کی نیت سے آیا ہوا ہے اور خاتمہ ایسے علم ہو, ہو کہ تیرا ایمان سلب ہو جائے دوسرا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ میں زیارت کے لیے اور لئے آئے ہوا ہوں یہ شیخ خبر قادری جلانا ترقی کے